الحمد لله وقفا الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا أما بعد قوض بالله سمع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِيرًا صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربشوری صدری و یسر واحل لسانی رب اور برشاد ربانی تم بہترین امت ہو بڑے اچھے لوگ آج تک نو انسانیت کے لیے جتنی بھی امتیں اٹھائی گئی ہیں میں تم سب سے بہترین کن تم لیکن اس لیے اچھے ہو کہ یہ کام کرتے ہو یہ اچھائی مشروط ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے کہے تم بڑے اچھے بچے ہو میرے سب بچوں میں تم اچھے بچے ہو تم صبح ٹائم پہ اٹھتے ہو وضو کرتے ہو نماز پڑھتے ہو برش کرتے ہو کتابیں بیگ میں رکھتے ہو اور اسکول جاتے ہو ہوم ورک کرتے ہو اب اگر وہ بچہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے جلدی اٹھنے کے بجائے لیٹ اٹھنا شروع کر دے نماز پڑھنے کے بجائے باہر نکل جائے ہوم ورک کرنے کے بجائے کھیلتا رہے تو وہ خیر والی بات ختم ہو جائے گی اس لیے کہ وہ مشروط ہے تم اس لیے اچھے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو دوسرے یہ نہیں کرتے تو پہلی بات یہ ہے کہ کنتم تم خیرہ امت اخر جتل آج تک نو انسانیت کی بہتری کے لیے جتنی امتیں بھی اٹھائی گئی ہیں تم ان میں سب سے بہترین لوگ کیوں تامرون بالمعروف معروف تم نیکی کا حکم دیتے وقت نہ ہونا من کر اور منکر سے روکتے ہو معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے ہو وہ تو مینونا باللہ اور یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا بھی ہے اگر اللہ پر ایمان ہو تو یہ دو پھول لگتے امر بالمعروف اور نیم یہ مشروط اچھائی اب جب کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں تو ان کے لیے جو تمہیدی عربی میں کہتا تمہیدی جو اقدامات آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں انیبلنگ لیجسلیشن جو قانون جو آئین بنایا گیا ہے اس کے لیے زمین ہموار کرنا اور متعلقہ جگہوں پہ جا کے اس کے لیے آپ کا کہیں ایک فارم منظور ہو جاتا ہے فون کا اور اس کے بعد دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے وائر والا وائر لے آتا ہے مکینک آ جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں جی کہاں لگانا اور پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے فرض نماز ہوئی تھی وضو فرض نہیں ہوا تھا وضو اصل میں نماز کے لیے انیبلنگ لیجسلیشن تمہیدی فرض ہے وہ نماز کے لیے راہ ہموار کرنا لہٰذا ہمارے یہاں ہم کیا کہتے ہیں نماز کے بار کتنے فرض ہیں نماز کے اندر کتنے فرض ہیں ہمیں جب پڑھایا تھا مولوی صاحب نے تو نماز کے چودہ فرض ہیں چھ بارے آٹھ اندر ہیں وہ بھی فرض جگہ پاک جسہ پاک کپڑے پاک اب یہ نماز کے لیے کم لیجسلیشن ہے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بے شک یہ ساری چیزیں پاک لیے پھرے اسے کوئی فائدہ کوئی نہیں پھر وضو فرض ہوا جب وضو فرض ہوا تو وضو کے اندر بھی چار فرض آ ہے یہ ساری تیاری ایک فرض کی یازینہ من اضا کم تمہیں لاتے فرض سے لو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دو تو وضو فرض ہوا ہے نماز کے لیے فرض ہو اسی طریقے سے یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو زکات فرض ہوئی زکات کا نصاب فرض ہوا زکات کے لیے وہ جو لوگ ہیں وہ فرض ہوئے کن کو دینا ہے وہ قانون سازی ہوئی روزہ فرض ہوا کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ تعین ہوا ہر قانون کسی طریقے سے آگے جب آپ پر حکم دینا فرض ہوا تو حکم دینے کی پوزیشن حاصل کرنا اس کی جد کرنا بھی فرض ہو گیا تامور ہونا امر کرتے ہو. عامر کس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر کو حکم دینے والا جو حکم دیتا پورا ہوتا ہے کوئی اس کو لوک سبھا نہیں ریجیکٹ کر سکتی کوئی راجیہ سبھا اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی کوئی سینٹ نہیں کر سکتی کوئی آپ کی قومی اسمبلی نہیں کر سکتی وہ کہتا ہے وہ پوری ہو جاتی اس کا کہا ہوا جو ہے وہ اسمبلی کا بھی پاس کر اور آئین کا بھی پاس اس کا کہا ہوا جو ہے وہ پی سی او ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے وہ پوزیشن حاصل کرنا کہ تم حکم دیس ہے اب جہاں سے وہ شروع ہوگا وہاں کی سب سے پہلی بات اپنی ذات اس کو برائی سے روکنا ہے اس کو اچھی بات کا کہنا ہے ابتدا یہاں سے کرنی ہے انتظاہدہ نفس کفی اللہ تو اپنے آپ سے لڑے کشتی کرے اللہ کی اطاعت راضی کرنے کے لیے اس نفس کے ساتھ مناظرہ کرے اس کو دلیلیں دے اس کو قائل کرے اس کو ڈراؤ اس کے ساتھ کشتی کرو ٹھیک نا کشتی نال شیطان دے کرنے کھی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں انتظاہدہ نفس کفی تا اللہ پھر گھر میں وہ پوزیشن حاصل کرو شور ہو شور بن کے رہو کنٹریکٹ میں تمہاری جگہ شور رکھی گئی ہے بیوی مت بنو تاکہ امر بال معروف کر سکو نہیں کر سکو تمہارا کا ہوا فائنل ہو جائے وہاں جب تم نہ کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہو گئی گھر میں وہ پوزیشن حاصل کرنا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا بیان کر دے تو آپ نے فرمایا کئی انتم اس وقت تمہاری کیا سچویشن ہوگی کس قسم کے مسلمان ہوگے تم ایجافہ نسا حکم جب تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں تمہارا کاغ لاگو نہیں ہوگا بغاوت ہو جائے گی فصفا شباب حکم اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے وہ ترق تم اور تم اپنے جہاد کو ترک کر دو جب بندے کو پتہ چل جب میری نہیں مانی جاتی تو وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا یہ فتنوں کا دور تو امر بال معروف فرض ہوا ہے امر بالمعروف معروف نہیں انل اقامت صلاح اتاز زکا چار نکاتی منشور ہے اسلامی ریاست کا باقی جو کچھ بھی نکلے گا ان چار نکات سے نکلے نماز تعلق ہے بندے اور رب کا اس کو مضبوط کرنا ہے زکوٰۃ تعلق ہے بندے اور بندے کا اس کو بھی مضبوط کرنا ہے اس کے لیے آگے پھر دیگر ذرائع تیار ہو. اللہ جی نے ان مکنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہم زمین میں تمکم دیں گے وہ جب آئے جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رستے میں تھے مدینے پہنچے نہیں تھے مکے سے نکلائے تھے مدینے پہنچے نہیں تھے لیکن مدینہ بہرحال ایک اسٹیٹ تھی وہاں انتظار ہوتا ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلامی ریاست بن چکی تھی منشور رستے میں مدینے میں داخل ہونے سے پہلے حضور کے میں پکڑا دیا گیا اسلامی ریاست نے کرنا کیا اس میں کہا اللہ جین فلار کا سالآ تھا وہ آتا وزا ومرو بل معروف ون نہ ہو انل منکر امر بالمعروف معروف کریں گے نہیں ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی ہابی قسم کی چیز نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے یہ اوور ٹائم نہیں ہے تمہیں اٹھایا اسی لیے گیا تم بہترین یہ نہیں بنا اس لیے بہترین امت ہو تم لمبے لمبے پلازے بناؤ گے چودہ چودہ پندرہ پندرہ ہزار ڈالر کی رات والے ہوٹل بناؤ گے تم فلانٹ ٹاور بناؤ گے اس لیے کنتم تم خیر احمد تم بنیانن لا لام لہا تم اس لیے خیر امت ہو تم وہ عمارتیں بناؤ گے جنس کی کوئی مثال کوئی نہیں ہوگی نہیں کن تم خیر احمد لینا امرو ن بل معروف ہوا تو تو جب امر بالمعروف معروف نہیں انل المنکر فرض ہوا ہے تو وہ پوزیشن حاصل کرنا کہ آپ کہیں اور مانی جائے اسلام آباد سے لسٹ جائے واشنگٹن میں جو ہے وہ اکاؤنٹ سیل ہو جائیں وہ پوزیشن حاصل کرنا بھی فرض ہوا. پھر خندق میں بڑی عجیب بات وہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کے اندر کتنی حکمتیں ایک لکی حضور نے مار دی اپنی اپنے اصح سے کہ اس پر کھودنا ہے کھودتے کھوتے دس دس آدمی کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی ایک جگہ ایسی آ کو کہ وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی آپ نے دیکھا وہ جو مدینے کے ہیں وہ لاوے کی چاہ کالی لاوا ابل کسی زمانے میں ابلتا رہیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ مقصد تو خندق بنانا ہے تو ہم اس لکیر کو چھوڑ کے اگر اس کو تھوڑا سا سائڈ سے لے لیں خندق کو تو کیسا رہے یہ تو پتھر ٹوٹنے والا نہیں ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا باہر سے لے لیں لیکن بہرحال طے یہ ہوا کہ ہم اس لکیر سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول نے لگائی تم اس لکیر سے کیسے باہر جاؤ گے یہی وہی بات ہے جب کہا گیا کہ یہاں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے لوگ مرتاد ہو گئے تو آپ اس لشکر کو روک لیں جو حضور نے اسامہ نے زیاد رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں شام کے لیے تشکیل کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر اس لشکر کو کیسے روکے جس کی تشکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ نے نہیں. نہیں کیا آئے حضور کو اطلاع دیا اللہ کے رسول وہاں چٹان آ گئی ٹوٹتی نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا باہر سے لے لو آپ اٹھے تشریف لے گئے ایک ہاتھ سے خندق ان سے کدال پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چوٹ ماری اس میں سے شولا نکل آپ نے فرمایا مجھے پھر دوسری کدال ماری دوسرا چولہا نکلا تیسری کدال مالی اور چولہا نکلا اور چٹان ریزا رجاؤ اب دیکھیں یہ منظر دکھانا مقصود تھی. اگر باہر سے لے لی جاتی تو یہ نہ ہوتا اس چٹان میں ہی وہ سیڈی تھی اصل میں فیوچر کی اس کو بائی پاس کرتے تو یہ بات نہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو صابن پوچھا لگ رسول یہ روشنی کیسی تھی آپ نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے ہاں جب آپ نے تو بال ماری تو دم سے وہ آپ تو آگ نکلتی ہے سخت چیز پہ مارا جائے لیکن وہ جو فلش تھی وہ کیا تھی آپ نے فرمایا وہ جو پہلی فلش تھی اس کے اندر مجھے کیسر پہلے مجھے ایران کے محلہ دکھائے گئے جو تم نے فتح کرنے دوسری پہ روم کے دکھائے گئے اور تیسری پہ یمن کے دکھائے گئے اب یہ تینوں گیٹ ویز تھے دنیا تک ایکس کے یہ تینوں سینٹرل ایشیا کو آپ جائیں ایران کو ہاتھ میں لیے بغیر ممکن نہیں ہے آپ یورپ جانا چاہتے ہیں ترکی پہ قبضہ کرنا ہوگا آپ کو اور افریقہ میں جانا تو یمن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے یمن کو فتح کیے بغیر آپ افریقہ میں نہیں جائیں گے آپ نے مکہ میں دینے سے نکلنا ہے اور اس طرف نکلنا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف تو ایران لہذا سب سے پہلے جو فتح ہوا ہے رات کے بعد علاقہ سعد نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ نے ایران پھر چائنا تک گئے سینٹرل ایشین ریاس جو ریاستیں ہیں ان تک گئے تین گیٹ ویز حضور نے بتا دیے کہ تم نے ان رستوں سے نکل کر اس زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اور ہوا ترکی فتح ہوا اور پھر آپ فرانس تک گئے آدھا فرانس آپ کے قبضے میں اسپین مالٹا اٹلی سارے آپ کے علاقے یمن سے نکلے پورا افریقہ آپ کے قدموں میں آج کل دنیا ایک بستی بن گئی ولیج کہتے اس کو سٹی بھی کوئی نہیں کہتا ٹاؤن بھی کوئی نہیں کہتا اس کو ولیج کہتے گلوبل ولیج ولیج کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے زمانے میں کبا کی خبر جتنی دیر مسجد نبی تک پہنچتی اس سے کم وقت میں آج واشنگٹن کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے میں سے چھوٹی بستی دنیا بن گئی اب جو آپ کو تیاری کرنی ہے وہ اس لیول کی کرنی ہوگی جس لیول کا ٹارگیٹ ہے آپ کے جتنی بڑی گاڑی ٹو کرنی ہو اتنا موٹا سنگل لیا جاتا ہے نارے کے ساتھ نہیں تو چین کر کے گاڑی کھینچی جا سکے آج کل آپ ایک ملک پر سو فیصد اپنا غلبہ پا بھی لیں وہاں اسلامی حکومت قائم بھی کر دیں وہ چل نہیں سکے جب تک آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ امر بالمعروف معروف کر سکیں ورنہ قانون کہیں اور بنیں گے نافذ آپ کے یہاں اتریں گے اس کے لیے جو میادین ہیں جو فیلڈز ہیں جن میں ہم نے تیاری کرنی وہ یہ ہے کہ آپ اقتصادی منصوبہ بندی کریں آپ سائنٹفک علوم پر محنت کریں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے اس میں سدیاں چلیں پتہ مار کے کام کرنا پڑے گا جنریشن بائی جنریشن کام ہوگا نسل سے نسل امانت کو اٹھائے گی سائنٹیفک فیلڈ میں محنت کریں ذہین بچوں کو اس طرف ڈالیں اقتصادیات کے ماہر پیدا کریں دنیا کو آپ نے چلانا ہے تو بینکنگ آپ کو آنی چاہیے بینکنگ سے ہی چلے گی اس میں جو کچرا ڈالا ہوا انہوں نے اسے اٹھا کے ایک طرف آئیں گے صفائی کرو اس کی بھل صفائی کرو لیکن نظام بینکنگ کا کیوتی کے ماہر پیدا کرو آپ کو معلوم ہے جب ہندوستان میں ہمیں وزارت خزانہ دی گئی تھی تو انتہائی مشکل یہ وزارت خزانہ تھی اور دی اسی لیے کی یہ فیل ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ کہتے ہیں کہ ملک ہم کو الگ دیں ہم چلائیں گے یہ ایک منسٹری نہیں چلا سکتے تو انہوں نے ملک کیا چلانا ہے؟ لیکن جس خوش اسلوبی سے چلائی چلانے والوں نے وہ الٹا ان کے گلے پر آپ آگ کو اگر وہ پوزیشن حاصل کرنی ہے تو امر بالمعروف معروف اور نیا المنکر ایک لیول ہے گھر میں اپنی ذات کی حد تک محلے میں یعنی جس جگہ آپ نے کرنا ہے وہ پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے برادری والوں پہ انفاق کریں بہن کی مدد کریں بھائی کی مدد کریں تاکہ کل کلا ان کے بچوں کے معاملے میں آپ ان کو مشورہ دے سکیں یار یا آپ کو بچہ نے مارنی پڑتا کبھی غور کیا ہے تم نے یار یا آپ کی بچی کپڑے ٹھیک نہیں پہنتے اگر آپ ان کو مشکل وقت میں حالات ان کی مدد نہیں کریں گے مشکل حالات میں اور ان کے ساتھ آپ کا انٹر لنک نہیں ہوگا تو آپ کو وہ بات نہیں کر وہ اپنی سنبھال بھائی محلے میں آپ پوزیشن اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی جدوجود لیے ہے کہ آپ کی ٹور بن جائے محلے میں گاؤں میں آپ بڑے امیر آدمی ہیں تو پھر تو یہ نفس کی خدمت ہو رہی ہے اس میں کوئی سواب والی بات نہیں لیکن اگر آپ یہ اس لیے کریں کہ میرے پاس چار پیسے ہو جائیں تو میں اگر کسی کو برائی سے روکوں تو وہ ڈرے ایسا نہ تو مجھے تھانے لے جائیں پتا ہو کہ بھائی اس آدمی پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہے جماعتیں اسی لیے تو بنتی کہ وہ بندہ اکیلا نہ ہو انہیں پتا کہ ایک دھوک میں اس کو ستاں گے تو گھنٹی اور بج جائے گی اس دار کو پتا ہو کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے اور آئی جی کا فون آ جانا کہ جماعتیں اس لیے ہوئے کہ ہمارے اس کام میں ہماری مدد کریں ہم جماعتوں کے مددگار نہیں ہیں جماعتیں ہماری مددگار ہیں اس کام فریضہ ہمارا ہے تو وہ پوزیشن حاصل کرنا جس میں آپ امر بال معروف کر سکیں گھر میں اپنی جات پر گھر میں محلے میں گاؤں میں ملک میں ساری دنیا ٹارگیٹ وہی رکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو صفائی کرتے ہیں بلڈنگوں کی باہر سے وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی پورن گٹولہ کا ہوتا ہے ان کا وہ اس کی کماند انہوں نے کہاں ڈالی ہوئی ہوتی ہے چھت کے اوپر وہ بندی ہوئی چھت کے اوپر ہوتی ہے پھر وہ فرسٹ فلور بھی کرتے ہیں میزنگ بھی کرتے ہیں سیکنڈ بھی کرتے ہیں تھرڈ بھی کرتے ہیں بیس منزلیں وہ کر جاتے ہیں صاف اور اوپر چڑھتے جاتے ہیں لیکن کمانڈ کہاں ڈالی ہوتی ہے فٹ کہاں کیا ہے چھت پر پہلی منزل پر فٹ کر کے اس کو وہ منزل صاف آپ نے یہ جو صفائی والی مشین فٹ کرنی ہے اس کو بس پرفٹ کرنا ہے سب سے اوپر پوری دنیا میں ہم نے یہ کام کرنا ہے لیکن ابھی ہم گراؤنڈ فلور پہ لگے ہوں تارگٹ جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا نا کہ نہ کوئی کچا گھر رہے گا نہ پکا نہ کوئی خیمہ خالی رہے گا میرا دین اس میں جا کے رہے گا ہم نے وہ کام کرنا ہے ٹارگیٹ ہم نے اس کو رکھنا ہے سفائی اپنی ذات سے کرنی ہے اپنے گھر سے کرنی ہے محلے سے کرنی ہے گاؤں سے کرنی ہے اپنے شہر سے کرنی ہے اپنے ملک سے کرنی ہے لیکن بارہ ہماری مشین فٹ وہی وہ ہوگی میں چلا جاؤں گا میرا بیٹا اس جنڈے کو اٹھا لے گا وہ مر جائے گا اس کا بیٹا اٹھا لے گا لیکن اس مشین کو وہاں سے ہلائے گا نہیں ٹارگٹ ہمارا وہی وہ تو امر بالمعروف معروف ہے تو اس کے لیے انیبلنگ جو آپ نے لیجسلیشن کرنی انیبلنگ جو تیاری کرنی ہے تبلیدی آپ دیکھیں گندم بونا ہمارا جو ہے وہ گندم کاٹنا کھانا ہمارا جو فرض ہے جان بچانے کا وہ کیا ہے کہ ہم کچھ کھائیں کھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بوئیں اب اس کے لیے حالت لانا بھی فرض ہو گیا آپ سہدا کہتے ہیں سہاگے سے مزہ کو نہیں آتا ہم اس کو میڑا کہتے ہیں میڑا مارنا بھی جو ہے وہ فرض ہو گیا کھاد ڈالنا بھی فرض ہو گیا فصل آپ نے بو دی پکاٹ نکالنا اس میں سے پیازی جس کو کہتے پکاٹ نکالنا بھی جو ہے وہ اس میں سے فرض ہو گیا جڑی بوٹی اس میں سے نکالنا لیلی پولی نکالنا بھی فرض ہو گیا تزکیا جس کو کہتے ہیں یتل والے ہایاتی وہ یوزکی ہم قرآن کی آیات جب کرتے ہیں بندے کے اندر بوتے ہیں نا یہ تو اس کے لیے گوڈی نہیں کرنی اس کے لیے حال نہیں چلانی اس کے لیے کھاد نہیں دینی بندے سے اس کا پاس ورڈ لینا ہے بندے کو راضی کرنا ہے کہ وہ کھولے اپنے سسٹم کو اور آپ کی بات کو لے لے اور اپنی بات کو چھوڑ دے ہر آدمی کو جو اپنا آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ بڑا پیارا ہوتا بچوں کی طرح پیارا ہوتا ہے اس کا جو برین چائلڈ ہوتا ہے اس کا اپنا کہتے ہیں میری مرضی میں نے یہ سوچا میری اسٹڈی میرا جو ہے وہ مطالعہ یہ اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے جس طرح بچہ کھلونا توڑ دیتا ہے چھوڑتا نہیں آج اسی طرح بندہ بندے کو اس پہ راضی کرنا کہ وہ اپنے اس خیال کو چھوڑ دے اور آپ والی بات کو لے لے معمولی کام ایسے راضی ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے میرے مات رہے کیسے کیسے ہل چلاتے رہے وہ بوڑھی والا آپ نے کسا سنا بوڑھی مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی کہیں دور انہوں نے مشہور کیا ہوتا کہ ایک جادوگر ہے جس سے بات کرتا ہے وہ بندہ اپنا بھول, اپنا بھول ہی جاتا ہے بیوی بی بچے بھول جاتا ہے ماں باپ بھول جاتا ہے نہیں اس کے ذہن میں کوئی آ جاتی ہے چیز تو وہ ڈر کے جا رہی تھی بوڑھی عمر کی ہوں اس وقت اگر بھول گئی سارا کچھ تو پلے کیا رہے گا راجا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے پر مایا کہاں جا رہی ہے اس میں گرمی ہے وہ سامان اٹھایا وہ... کہنے لگے پتھر سنیا جادوگر آیا ہے کوئی مکے میں تو وہ لوگوں کو جو بھی اسے ملتا ہے وہ بھول جاتا ہے اپنا آپ اور اس کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو میں تو میری بیٹی رہتی ہے ہاں بدو میں صحرا میں تو میں اس کے پاس جا رہی ہوں تو ہم نے فرمایا مایا میں یہ سامان اٹھا کے بلاؤ میں سامان اٹھا لے آپ سامان لے گئے جا گے اس کے وہاں رکھا راستے میں باتیں کرتے رہی پتر تم ہی بچ کے رو ہی مگر رہتے ہو وہاں پہ تو ذرا خیال رکھنا کوئی آدمی ملے اس کے ساتھ بات نہیں کر جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے سامان اس کا وہاں رکھا اور واپس چلے اس نے کہا پتر میں نے نام تو پوچھا نہیں تم نام کیا تمہارا آپ نے کہا نام پوچھ کے کیا کروں گی تمہارا کام ہو گیا آرام کرو کہ نہیں پتر آؤ ادھر کو چائے کوئی لسی کوئی چائے تو اس وقت ہوتی نہیں تھی انگریز میں دے گئے کوئی دودھ پیو بیٹا کوئی لسی پیو پانی پیو آؤ بیٹھو نام کیا تمہارا آپ نے کہا اما میں وہی محمد ہوں جس سے باہر یہاں بوڑی نے وہیں کلم پڑھا دیکھیں نا چلائی ہے کہ نیچلے اگر وہاں سنتے تو وہیں جناب وہ ڈنڈا سوٹا لے کے یا کلاس کوف لے کے بولے مار دے تو بوڑھی کو کافری ہوئی تو سیدھی جہنم میں چلی جاتی نا آپ نے وہیں اس عورت نے کلمہ پڑا کا پتر اب سامان اٹھاؤ واپس اب چل کام ہو گیا یہ ہے کسی پہ محنت کرنا کسی کو راضی کرنا کہ وہ اپنی بات چھوڑ دے آپ کی بات لے لے بڑے واقعات یہودی مسلمانوں ہیں آپ نے پڑھو یہ کیا تھا تو امر بالمعروف معروف کرنا ہے تو اس کی پوزیشن حاصل کرنا لہذا جو لوگ اپنے بچوں کو اس نیت سے ڈاکٹر بنائیں اس نیت سے سائنس پڑھائیں کہ ہم نے اس زمین پر قبضہ کرنا بیٹا یہ بیٹا انشاءاللہ اس میں میری مدد کرے گا اس کے بچے کو بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح آپ نے کسی جامعہ فاروق یا کسی دارالعلوم نے بچے کو آپ نے مفتی یا عالم بنانے کے لیے ڈال دیا اس لیے کہ متم نظر آپ کا وہی ہے جو اس کا اس نیت سے آپ جب پڑھائیں گے بچے کو اس نیت سے نہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا بعد میں لوگوں کی چمڑی اتارے گا اور میں جو ہے وہ گزوں کے حساب سے ناپا کروں گا اویلی میں بیٹھ نہیں اس لیے کہ عزت سے جیے میرا بیٹا کہیں آپ کی بات کرے تو اگلے کو پتا ہو کون بات کر رہا ہے ظاہر پرسنالٹی جو ہے وہ ضرب کھاتی ہے بات کے ساتھ کیا ضرب کھاتی ہے تو اس کا وزن بنتا ہے اسی لیے اگر آپ ایک مفتی ہے وہ کوئی فتوا دیتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پڑھنے کا بھی صرف اوپر موٹی سرخی پڑھتے تفصیلات پڑھتے بھی کوئی نہیں اس لیے پتا کہ عمل تو ہونا کوئی نہیں یہ صرف لپ سروس اس کے لیے سلطان بہت ضروری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تبلیغ کا کام کیا مکے کے اندر لیکن جد و کرتے رہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جس کو بیس بنا کر میں امر بالمعروف اور نئی نیل کر کر سکوں آپ دیکھیں حضور نے کبھی ایک بت نہیں توڑا مکے کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا وہ اللہ کے بھی آنکھ پر پہنچا دیا پریکٹیکلی آپ نے نہ کسی کو مکہ مارا نہ کفڑ مارا نہ بت توڑے چھت پر بھی بت رکھے ہوئے تھے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے سفا مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے مقام ابراہیم پہ بھی بت رکھا ہوا تھا اس لیے کہ اس کے لیے اتارٹی ہونی بہت ضروری ہے ایک ہل کر کے اور اپنے ساتھیوں کو مروا دینا بڑا آسان کام ہے سوکھا کام ہے اگر وہاں وہ کرتے ہلہ بوت توڑتے اس وقت ٹکرا دیتے اپنے ان مٹھی بھر ساتھیوں کو مکے کے اندر تو پیس دیے جاتے وہ کہتے جی یہ لشکر جمع ان یہ چند مٹھی بار دہشت گرد تھے ہم نے مٹا دی جنازے پڑھنے کی بھی کسی نے اجازت کوئی نہیں دی جب مدینہ کی طرف چلے ہیں تو اللہ نے کہا پھر دعا کرو یا نبی وَقُرْ رَبِّ ادخلنی مُدْخَلَ صدق آخرجنی مُخْرَجَ صدقی وہ جلی ملد ان کا سلطان اب سلطان کو میرا مددگار بنا دے میں نے اکیلے تیرہ سال کام کیا بغیر سلطان کے تیرہ سال کام کر لیا اب وج علی ملد ان کا سلطان النسی اب اتھارٹی کو میرا مددگار بنا دے اقتدار ہوگا تو آپ کی بات کہی ہوئی بات قانون ہو جائے گی اب وہ صرف فتوا نہیں رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِن اللہ بالسلطان ما لا بلطان بالقرآن اللہ تعالی طاقت کے ذریعے سلطان کے ذریعے جتنی اکثریت کو برائی سے روکتا ہے قرآن کے واز کے ذریعے اتنے نہیں روکتے تھوڑے لوگ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو مانیں گے بہت سارے ڈنڈے کو دے کے مانیں گے ان اللہ یزا بل سلطان مالا یزا بل دوسری بات جو حضور نے فرمائی وہ فرمایا اب قرآن و سلطان اخوان توامان قرآن اور سلطان دے آر ٹوین بردرز تو مان تو عام ہیں یہ ٹون ہیں ایک دوسرے کا دست و بازو ہیں اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے نیچے تلوار پڑی ہوتی ہے اوپر قرآن ہوتا ہے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور ایک میں تلوار لو اور دنیا پر چھا جاؤ آ سلطان ہو آپ کا کیا خیر وہاں سے آتے ہیں اور ڈی کٹر آتے ہیں یا وہاں سے مشینری آتے ہیں سے کیوں شرمائے چار کتابیں پانچواں ڈنڈا پونچالا سلام والا ادر ال الحجر و والسلطان قرآن اور اتارٹی یہ ایسے یا جیسے نوٹ کے دو حصے کر دیے جائیں نوٹ کو پھاڑ دیا درمیان دونوں ملیں گے تو چلیں گے آج کتنا قرآن سسپینڈ ہوا ہوا آپ کو پی ٹی وی پہ قرآن نظر آتا یہ دس دن ہوئے مسلمان ہوا پی ٹی وی یہ صرف دس دن کے مسلمان ہیں کمپیرز کے سروں پہ بھی دوپٹے آ گئے ہیں گانوں کی بجائے اب وہ مرسیحے آ گئے ہیں. دس دن صرف کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی مسلمان وہاں ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے زندہ جلا دیے گئے ادھر کا گیا بیان نہیں دینا ان کا اندرونی معاملہ یہاں کنجر نچاؤ عوام کو مست رکھو یہ پھٹے ہوئے نوٹ کے دو حصے ہیں قرآن اور اتھارٹی جڑے گی تو عمل ہوگا چلے گا یہ نوٹ ورنہ صرف فتوے آیا کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں مولانا یوسف الدہانوی رحمت اللہ علیہ کرو اور اس کو سنبھال کے کہیں رکھ دو وہ بھی سنبھالتا بھی کوئی کوئی ہے ورنہ روٹی رکھ کے کھاتے اقتدار تمہارا ہو ایگزیکٹو جی تم ہو حکم اللہ کا تمہارے منہ سے نکلے اور نافذ ہو گئے یہ دو توان دوسری مثال دی حضور نے کہ قرآن گھر ہے اور سلطان اس کا نگران ہے اگر ہمارے پاس وہ سلطان ہوتا تو کسی کی ہمت تھی اس قسم کی باتیں کرنی جیسے اب کر رہے ہیں نگران مر گئے نا یا کتی چوروں سے مل گئی ہے اس لیے یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اب سلطان کوئی نہیں ہے مولوی مسجد میں مقید ہو گیا فتو دیتے ہیں ان فتووں کی کوئی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی وہ رائے بن کے رہ گئی تو وہ سلطان حاصل کرنا کہ جہاں فتوا قانون بن جائے فتوا کس چیز کا نام کتاب و سنت کے مطابق جو رائے ہوتی ہے اللہ رسول کے حکم کا نام ہے فتوا اس کو رد کرنا اللہ اور رسول کو رد کرنے کے مترادف ہے عدالت کے سمن کی تعمیل نہ کرو اس کی بات نہ مانو تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے اللہ رسول کی کوئی تو ان نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جی کافر تو انہیں رسالت کرتے ہیں میں نے وہ کیش میری ہے اس موضوع پہ کہ تو انہیں رسالت کرتا کون ہے ذرا غور تو کریں ہم نہیں کرتے کلما پار کے لا لہا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے سمن کی تعمیل کی ہوئی ہے تو انہیں عدالت سب ہوتی ہے کہ سمن کی تعمیل کرو اور عدالت میں نہ آؤ کلمہ تم نے پڑھا ہوا تمہارا ریجیکٹ کرنا اللہ رسول کے احکامات کو توہین رسالت بھی ہے اور توہین اللہ بھی ایک بات تو یہاں میں رکھیں آپ کی بالمعروف اور نیا نیل فرض ہے اس فرض کے لیے بہت ساری اور چیزیں بھی فرض ہیں بچوں کو تعلیم دلانا بھی فرض ہے تاکہ آپ ایک پڑھی لکھی قوم ہو آپ کی رسائی ہو آپ بھیک نہ مانگے جا کے ان سے اس لیے کہ عزت بھیک میں کبھی نہیں ملتی مولانا عامر عثمانی فاضل دو بند مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی کے بتیجے ہیں شاعر بھی ان کی ایک بڑی پیاری غزل ہے عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا دیکھنے والے کو یہ پتا لگتا ہے کہ بھائی بڑی مصیبت میں بندہ لیکن وہ بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کیوں پیار ہوتا ہے مصیبتیں دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کے کم ہے کوئی یادم ہے یہ سلسلہ چلتا ان کا آگے چل کے کہتے ہیں کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گٹتی جاتی ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے تم ہر سانس کے ساتھ مر رہے ہو نا تم کہتے ہو بڑا ہو گیا بیٹا بیٹا بڑا نہیں ہو گیا بیٹا چھوٹا ہو گیا اب عمر کم ہو گئی اسی میں اسی غزل میں آگے چل کے کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت و جہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی آدمی کماتا یہ محنت کرنی پڑے گی اولاد کو تعلیم دلوانی پڑے گی ہائر ایجوکیشن دو بچوں کو لیکن نیت کیا رکھو میرا بیٹا جس حافظ میں جائے گا جس یونٹ میں جائے گا جس کور میں جائے گا اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا برائیوں کو روکے ان کی میسج ڈرائی کر دے گا شراب خانے بند کر دے گا میرا بیٹا کس نیت سے کرو گے بیٹا رستے ہو سکتا ہے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئے بہت سارے واقعے ہوئے جاننے والے مر گئے آپ کی وہ پڑھائی ضائع نہیں جائے گی فی دید اللہ ہے انال و بنیاد لیکن اگر صرف یہ ہے کہ بیس پچیس ہزار تنخواہ لے گا سی ایم ایچ میں میرا علاج مفت ہوگا تو پھر وہ ضائع گئی اس لیے کہ تیرا مطلب ملا کوئی نہیں تو اس کے لیے تیاری کرنی نسل در نسل تیاری کرنی بندے کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت میری پوزیشن کیا ہے خواہ بخا کسی سے لپٹ کے تنوا اپنے تروا لینا یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے تیاری کرو اس چیز کہ جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے آپ نے کن ذرائع سے کرنا ہے آپ کے دشمن کے پاس کلاس وکوف ہیں تو آپ چھوٹے اکٹھے کر کے رکھیں گے یا کسی سے ادھار لیں گے لیسنسی نہ صحیح دو نمبر ہی لے آئیں گے بغیر لیسنسی رکھ لیں گے کیوں دشمن کے پاس کلاس میں کوف ہے چھوٹے سے مقابلہ نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کرنی پڑے وہ س... وہ مقام حاصل کرنا بھی فرض آپ اس فرضیت کا آپ اندازہ کریں ابن کئیم ایک واقعہ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ حضرت علی رد اللہ تم کے دور کا واقعہ ہے ایک آدمی کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا تھا وہ جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا یا اس کے پیچھے دور رہا تھا رستے میں کوئی صاحب کھڑے تھے انہوں نے بھاگنے والے کو جب ہی مار لی کتنی دیر میں وہ پچھلا پہنچ گیا اس نے اس آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا پکڑنے والے نے سوچا جیب کاٹ کے بھاگا کیا چیز چور ہے تم نے پکڑ لوگ صبح وہ بچارہ کہتا ویرا میں مار دیں گے مجھے لیکن اس نے پکڑے رکھا اس نے مار دیا ایک سب ہو تھے وہاں پہ کھڑے تیسرے سب جو نظارہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ ساری سچویشن اگر وہ مداخلت کرتے تو چھڑوا سکتے مگر انہوں نے چھڑایا کو نہیں وہ دیکھتے کر بندہ قتل ہو گیا تینوں کو گرفتار کر لیا گیا پکڑنے والے کو بھی مارنے والے کو بھی اور دیکھنے والے کو حضرت علی رضان کے پاس مقدمہ آیا آپ نے فرمایا جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دواس میں جس نے اس کو پکڑا تھا روکا تھا وہ تمام عمر کے لیے قید کر دو عمر قید اور جو دیکھ رہا تھا اور اس نے بچانے کی کوشش نہیں کی اس کی دونوں آنکھیں نکال دو جو آنکھیں برائی کو دیکھتی اور مٹھاتی نہیں ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں اس معاشرے کو اچار ڈالنا ان آنکھوں کو کیسا فیصلہ ہے یہ کس لیے وہ شاعر کہتا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل وہ تو ہندوؤں کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے سکھوں کے بھی دوڑتا ہے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے میں ٹپکا تو وہ لوگ کیا ہے زمین میں پانی نیچے نہریں بہ رہی ہیں چشمہ نہ کوئی کنواں نہ ہو لوگ اس سے استفادہ نہ کریں تو اس پانی کو کیا کرنا ربوں میں تیری دوڑ رہے آنکھ سے نہیں ٹپکتا تیری آنکھ سے کبھی نہیں نکلا تو اس کی کیا قیمت جو آنکھیں برائی کو دیکھتی ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے اگر وہ اس برائی کو روکتی نہیں آپ اس کی فرضیت کا اندازہ کریں گے اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا جا رہا ہے اور آگے مین ہول کھلا ہوا ہے اور وہ اگر چلتا رہا چلتا رہا وہ گر جائے گا اور اس نے نماز کی نیت کی ہوئی ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑے اور اس نابینوں کو آواز دے کہ بھائی صاحب آگے وہ کڈا ہے گر جاؤ گے رک جاؤ گے سائڈ چھوڑے اگر وہ اپنے خوشبوخو میں لگا ہوا کہ نہیں پھر کون دوڑ کا تو بعد میں پھر پڑے گا تو اور وہ گر گئے نیچے تو اس کا ٹانگ ٹوٹ تو اس کا فدیا یہ دے گا یہ نماز والا بندہ مرا تو عمر قید سے ہوگی سزائے موت تو نہیں ہوگی لیکن عمر قید کو باقاعدہ دی جائے گی پھر تو کیوں بنے ادھر اگر نماز کی نیت کی ہوئی اور بچہ ہانڈی کی طرف جا رہا پتا کہ ہاتھ مارے گا تو گرا دے گا تو نماز توڑو اس کو روکو یعنی نماز کی وہ جو جماعت ہے اس سے فرضیت اس کی زیادہ ہے ایک صاحب ہے نماز کی نیت کی ہوئی تھی انہوں نے سیال کوٹ کا واقعی باہر سے دوڑتا ہوا آیا جن صاحب کو نے کہا ان کی گاڑی تھی تو ان سے کہا کہ وہ فلاں بھائی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اب انہوں نے نماز کی نیت کی ہوئی ہے جو ساتھ تھے ان کے ایک بڑھا سا آدمی تھا وہ دو تین دفعہ اس نے اس کو لایا کہ نماز توڑ اور جاؤ اس نے نماز کو نہیں توڑی اس نے توڑ دی اس کو پکڑ کے پکڑا اس کو جناب پکڑ گئے وہ گاڑی میں ڈالا ہاسپٹل لے گئے بندہ الحمد للہ بچ گیا اس بڑھے بال میں آپ کو اس کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں وہ بابا اسے کہتا ہے وہ جو جس کی نماز پڑوائی تھی پتر, تو نے مائنڈ تو کیا ہوگا میں نے نماز تیری توڑوا دی ہے لیکن پتر اگر نماز تیری کا ٹائم چلا بھی جاتا نا تو اس کی قضاء ہے پتر بندہ مر جاتا تو اس کی قضاء کوئی نہیں شریعت نے نماز کی کزا اسی لیے رکھی وہ پھر بھی ہو سکتی تھی پھر بندہ گھر میں مر جاتا تو وہ تو اس کی تو قضا پھر تو اس میں نہیں آنا یہ مقام ہے معاشرے کا اور معاشرتی معاملات تو اس کے لیے امر بالمعروف معروف کو فرض سمجھے آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہو تو آپ کریں اور آپ کی مرضی ہو تو آپ نہ کریں اس کے لیے ایک حدیث سن لیجیے آپ پھر ان شاء اللہ باقی بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے حضرت کیا حال ہوگا شباب کم و وفسق تم جہاد کم بھائی کس کوالٹی کے مسلمان ہو گئے تم اس وقت جب تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی اور شباب تمہارے جو ہے وہ فاسی کو ہو جائیں گے اور تم جہاز چھوڑ دو گے کالو اوا کانا ظالے کا کائن یا رسول اللہ اللہ, اللہ رسول یہ بھی ہونے والا ہے بڑا اوپرا لگا نا اوا کانا ظالے کا کائن اٹس گوئنگ ٹو ریئلی یہ ہونے والا کال صلی اللہ علیہ وسلم واللذی نفسی یاد اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے وہ من اس سے بھی سخت کالوا مہاشد یا رسول اللہ کے رسول محاشد من اور کوئی اشد بھی رہ گیا بندے کی متاح کیا ہوتی ہے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں نا بیوی سرکش ہو گئی ہے اولاد بگڑ گئی ہے تو پیچھے کیا بچا ہے اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی جو بندے کو گھر سکن گھر کو کیوں کہتے ہیں اس میں سکون ہوتا ہے جس میں سکون نہ ہو وہ گھر نہیں ہے سکن سکون سے بنا ہے اور سکون سکن سے بنا ہے کسی کو سکون آ گیا اٹ مینس کے فیلنگ ایٹ ہوم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس میں ہم دوسرے گھر میں آ گئے فیلنگ اٹام گالوں میں اگر آگ لگی ہوئی ہے تو پھر اگر باہر یہ کہے گا کہ فیلنگ اٹام تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی آگ لگی ہوئی غالب نے کہا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے کس کو دیکھ کے گھر یاد آئے دست کو دیکھ کے گھر یاد آئے ویرانی یہاں کیا دیکھتے میرے گھر جا کے دیکھو کالوشال بھی اور کیا ہے حضور نے فرمایا ان تم کز لمکام روف لمکن اس وقت تم کس قسم کے مسلمان ہو گے کس کوالٹی کس ورائٹی کے مسلمان ہو گے تم کہ مسلمان بھی ہو گے اور برائی سے روکو گے نہیں اور اچھائی کا حکم نہیں دو گے خالو ظال کا وقان ظال یا رسول اللہ کا رسول یہ بھی ہونے والا ہے اس امت کے ساتھ یہ ٹریجڈی بھی ہوگی رس اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اشد و من اس سے بھی شدید وقت آنے ما شد ہو یا رسول اللہ نہ رسول اس سے بھی زیادہ شدید کیا وقت ہو اس سے بھی شدید کئی فان تم آئی تم المعروف منکرن بل من کر معروف تم کس وائٹی کے مسلمان ہو کس قسم کے مسلمان ہو گے تم جب تمہیں معروف منکر نظر آنا شروع ہو جائے گا اور من معروف نظر آنا شروع ہو جائے گا نماز پڑھنا مساجد میں داری رکھنا تمہیں دہشت گردی نظر آنا شروع ہو جائے گا لڑکے اور لڑکوں کا کٹھا ڈانس کر کے بسانت منانا تمہارا تمہیں اچھا معلوم ہوگا اور تم پھر بھی مسلمان ہو گے کیا مسلمان ہی ہے بھائی آئل پینٹ لگتا ہے کیا ہوا اثر نہیں ہوتا جو اچھائی کر رہے ہیں قال اللہ و کالا رسول وہ دہشت گرد ہو رہے ہیں اور غیروں میں نہیں اپنوں میں ہو رہے ہیں نیکی کی برائی ہو گئی ہے من کرم آروف ہے من ہو گیا ننگے ڈانس کرنا ٹی وی پہ بے آئی کا طوفان آیا ہوا ہے زی بھی شرماتا ہے پی ٹی وی کو دیکھ کر تھیٹروں میں ذرا کیا بے آئی, آئی ہوگی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا کیا بےیائی ہوگی جس پہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کو بھی ذرا شرم آ گئی ہے ہمیں نہیں لگتی وہ کیا ہوگی بے آئی, آئی؟ تو چھاپے پروا دیا آخر اس نے کہا میں نے اتنا بھی نہیں کہا تھا کہ ننگے ہو کے ناچو کوئی حد ہوگی نا اتنا ٹیمپریچر چڑھا ہوگا کہ اس کی سوئی ہارت بھی جاگ گئی ہے لیکن پوری نہیں جاگی ایک آنکھ کھلی ہے اس ہمیں ڈرایا کرتے تھے سیاحے کہ سورج نے ابھی آدھی آنکھ کھولی ہوئی ہے کہ کے دن پوری دو کھولے گا ابھی ان کی پوری کوئی نہیں جاگی تم اظہار آئی تمل منقرا معروف کا رسول یہ کسر رہتی تھی یہ بھی ہوگا ولہ جی نفسی بے حد اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان وہ اشد میں اس سے بھی زیادہ سب رسول, اللہ. لگ رسول اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا کالا صلی اللہ علیہ المن کرا وہ نہیں تمہارے معروف اس وقت کیا سما ہوگا کس قسم کے مسلمان ہوں گے اس زمانے کے بھی کہ جب وہ نیکی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے دیکھیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی ہوئی ہے پہلے معروف منکر نظر آیا اور منکر معروف نظر آیا ہے یہ فرسٹ اسٹیپ پہلے سب سے آپ نے چھوڑ دیا ہے ازا ترق تم جب تم چھوڑ دو گے امراویل میں آروف نہیں عن المنکر پہلے تم اس کو چھوڑ دو گے پہلا کام کیا ہوتا ہے ایکسیلریٹر چھوڑنا دوسرا کام کیا ہے بریک پہ پاؤں رکھنا جب تم امر بالمعروف اور میل مل چھوڑ دو گے مینس کے تم نے ایکسیلریٹر سے پاؤں ہٹا لیا ہے اب تمہاری ترقی کے امکانات ختم ہو گئے اب سپیڈ بڑھ نہیں سکتی کم ہوگی ہو تم بریک پہ نہ بھی پاؤں رکھو تو آخر وہ کھڑی ہو جائے گی لیکن بریک پہ پاؤں کس وقت رکھو ہے جب تمہیں منکر معروف اور معروف منکر نظر آنے لگ جو بچہ مسجد میں جاتا ہے اس کو تم کہتے اللہ کی ہے یار اس کو بچی کون دے وہ منڈے والی گالی کوئی نہیں جب تم تبصرہ کرتا ہے فلاں کے منڈے والی گالی کوئی نہیں وہ بڈا ہے بعض کہتے ہیں روڑ ہی گیا ہے داڑھی رکھ لیے یہ جب تمہیں معروف جو ہے وہ منکر نظر آنا شروع ہو جائے جب تمہیں اچھائی برائی نظر آنی شروع ہو جائے اور برائی اچھائی جو ادھر سے بھی کماتا ہے ادھر سے بھی ٹوکا چلاتا ہے اس کی بھی جیب کاٹتا ہے اس کو فراڈ کرتا بڑا چلتا پورزا ہے جی لڑکا جی اس کا مستقبل بڑا برائٹ ہے کیوں باس جی زبان نال جیب کٹ رہے لوگ تو کینچی سے کاٹتے ہوں گے بلیڈ سے یہ زبان سے کاٹتا لوگوں کی جیبیں بڑا چلتا پورزا اس کو دینے یہی نہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں اس کی نمازوں سے یہی پوچھو بچہ جواب کہاں کرتا ہے سیلری کیا بچے کی انویسٹمنٹ کتنی کریڈٹ کتنا کبھی کسی نے پوچھا نماز بھی پڑتا کہ نہیں پڑھتا نماز کی اہمیت کوئی نہیں نا پڑھے نہ پڑھے اس کی مسلمانی میں کیا فرق دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو معروف من کر نظر آنا شروع ہو جائے اور من کر معروف نظر آنا شروع ہو جائے پھر ترقی ہوگی تھرڈ گریڈ آ گے, پروموشن ہوئی اب تم چونکہ تمہیں نظر آنا شروع ہو گیا نا, تم کلر بلائنڈ ہو گئے ہو اب تم جو جس برائی کو تم اچھائی سمجھتے ہو اس کو پروموٹ کرو گے نا ہم دنیا کو بتا دیں گے ہم لبرل قوم ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ لبرل ہونا معروف ہے کسی زمانے میں لبرل ہونے کا نام یہ تھا کہ یہ منافق ہے نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ اور وہ منافق بھی مسلمانوں کو یہی کہتے تھے آ, دینوں, میارا, یہ تو بالکل دماغ ان کا خراب کر دیا دین بینا سے می عبد اللہ اعلیٰ حرف لوگوں میں کچھ ایسے جو اللہ کی بندگی کرتے کنارے کنارے رہ کر اطمان نہ بے خیر نصیب ہو جائے تو مطمئن رہتا ہے اس لیے کہ اس کا لگا ہوا کچھ نہیں تھا نا منافع ہی ہے نا وہاوت ہو فتنا تو ان کا لبا اگر آزماش آ جائے تو اپنے چہرے پر پلر جاتا کیوں اس لیے کہ اس نے کشتیاں جلائی نہیں تھی چھپا کے رکھی ہوئی وہ کنارے کنارے تھا مجھار میں کودا نہیں تھا جو مجھار میں کودتا سے تو پتا آپ ڈوبنا بھی ہے مرنا بھی ہے آپ کو جو سیولین پلان ہوتا ہے اس میں انہوں نے پیرا شوٹ کو نہیں رکھا کا فوجی جاز میں ہوتا ہے پیرا کہ ان سواریوں کے ساتھ ہی تمہیں مرنا ہے تاکہ وہ آخری سانس تک جہاز کو بچانے کی کوشش کرے دہلی لینڈنگ کروا دے اگر پیرا شوٹ ہوتا تو ذرا سی خرابی ہوتی وہ تو جناب چلانگ مارتا کہتا سلام والے کو ملیں گے آپ جاؤ جا مرضی جا کے گر جاؤ جہاں سول آبادی شامل ہو جاتی ہے ساتھ وہاں پیرا شوٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ کسی زمانے میں منافق کہلاتے تھے جو کنارے کنارے رہتے تھے جو اپنی جڑوں سے کٹے رہتے تھے آج کل وہ ماشاءاللہ اللہ والیفکیشن ہو گئی لبرل ہونا اور داڑھی رکھنا اور نماز پڑھنا اور یہ کہنا یہ برائی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے گانا او کہتا جی ٹی وی بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو لسانس نہیں لیتے تم ان سے چمڑیوں دینڈی تم نے لوگ وہ ان کو تو فیس دے رہے ہیں، ہماری ذکاتوں کی فیس نہیں دیتے اسٹاف کو تم اس بیگ کو جو ڈائریکٹر ہے تمہارا عوام کے ریسورسز استعمال نہیں ہو رہے تمہارے باپ کے استعمال ہو رہے ہیں وہاں پہ پتہ تیلی بند کر دو کما ہے پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے عوام کا لگ رہا ہے تم لوگوں کے تو بچے بھی فری میں پڑھتے ہیں ظالموں اسپتالوں میں علاج ان کا مفت یہاں اسٹاف آپ دیکھ لیں اسٹاف میں ان کی تنخواہ بنتی ہے نو درم پانچ درم سات درم بیس درم ایک سو ستر تو غریب دیتا ہے اسلام آباد اسپتال میں سینیٹر داخل ہوا ہوا ہے ٹھیک پیسٹ چاہیے سینسوڈین کہتا وہ بھی چٹ پہ دو یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں ہوتی نہیں آپ کا داخلہ ہی آپ الاؤ ہی نہیں سینیٹر ہے صرف سینیٹر نہیں جاگیردار بھی ہے شہزادہ بھی اس کے نام پرنس بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اسے چمڑی پہ پاکستان کے عوام کی چمڑی پہ یہ ملک چل رہا ہے آپ چلے جائیں جتنی کنسیشن انہوں نے لی ہوئی ہے جتنی ڈسکاؤنٹ انہوں نے لی ہوئی ہے محکمے میں, میں اور الٹا پھر کھاتے بھی ہیں کہتے ہیں رٹی بھی بند کر دو کنجرخانہ چلنے دو تو جب تمہیں نیکی بدی لگے گی نا اور بدی نیکی لگے گی تو جب تم حکم دو گے تو اسی کا دو گے وہ اقبال نے کہا تھا اتا مجھ کو اسلاف کا اطا مجھ کو اسلاف کا جذبے درو کر دے عطا اسلاف کا جذبے درو کیفیت جو عطا اسلاف کا جذبے درو, جذب درو کر مجھے شریک زمرہ لا ین کر اللہ مجھے ان لوگوں میں شریکہ لے جن کے بارے میں تو نے کہا اللہ خوفنا لئے مولا ہمی احزنون عطا اصلاف کا جذبہ درو کر شریکہ زمرہے لا يحزنون کر گتیاں خرد کی سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر شہر کہتا اقبال نے کہا تھا مجھے صاحب جنوں کر دے اللہ سے ہمارے صدر نے شریک ہو کے جنون گروپ میں کہا یوں نہیں تو یوں کر دے جنون گروپ کے ساتھ جب انہوں نے اکٹھے ہوئے گانا گایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح نہیں کرتا جس طرح اقبال کرتا تو یوں ہی پھر کے جنون کر دے کیا کس قسم کے تم مسلمان ہوئے کیسی ورائٹی ہے کہ جب تم برائی کے لیے کہو گے تمہارا سارا میڈیا برائی پر لگا ہوا ہوگا اخبار کھولنا اخبار پڑھنا ہمارا ہماری ڈیوٹی ہے تاکہ ہم انفارمیشن رکھیں ہمارے علم میں ہو کے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اس کے ساتھ رنگین صفحات لگا دی یورپ میں بھی یہ نہیں ہوتے یورپ میں ننگے فوٹو ہوتے ہیں لیکن اس کا الگ میگزین ہوتا ہے کوئی پیسے دے کے کوئی چسکا رکھتا ہے تو لے گا کبھی بھی نیوز کے ساتھ آ یہاں بھی انگلش اخبار آتے ہیں دیکھنے کو رنگین پیجز کبھی بھی ان عام نیوز پیپرز کے ساتھ نہیں ہوتے انہوں نے کنجرخانہ ساتھ جوڑا ہوا ہے ایک طرف ہوتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں پیچھے ریما جناب کھوتے جتنا منکال کے بیٹھی ہوتی کیا کرو گے آپ تو نہیں سکتے تمہیں کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھنا پیچھے وہ بیٹھی ہوئی کہتے شادی کے ٹائم نہیں ہے میرے پاس دیر از نو اسپیس یہ کر رہے ہیں ہمارے اخبارات نوائے وقت کتنا شریف ہے اور شریف کا یہ حال ہے الخبار والا کتنا مجاہد ہے آئی ڈو اپریشیٹ ہم کے خیالات میں پڑھتا ہوں ڈائری پہ بھی نوٹ کرتا ہوں مجاہد آدمی ہے مگر مجاہد کب یہ حالانکہ کم از کم آدھا پیج تو وہ بھی ان کو دیتا ہے کندروں جب تم اس کو پھیلاؤ گے حکم کیا تھا ان لذین یو ان نان تشی الفاحش ہے تو پھر لذینہ امن ہوں لہم آزاد علیم فی یہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا رافت دونوں میں دردناک عذاب ہے وَلا تم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کہاں کہاں مار پڑتی ٹی وی ڈرامے اخبارات فوٹو کے اشتہارات فلموں کے اشتہارات پھر اس میں عید کے دنوں میں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہت جلد خصوصی ایڈیشن اس کے افتتاح ہوتا ہے بچہ جب ہمارا جاتا ہے اسکول پڑھنے تو آپ کو پتا ہے بچے کی عادت ہوتی ہے جب یہ نیا نیا پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جو بھی لکھا ہو رستے میں پڑھتا جاتا ہے گاڑی سے وہ سائن بورڈ بھی پڑھتا ہے ساری چیزیں پڑھتا بعد میں باپ سے پوچھتا بھی ہے اما سے پوچھتا بھی ہے کہ اما اس کا کیا مطلب ہے باپ کا کیا مطلب ہے ہم بھی اسی طرح کرتے تھے اب بھی کرتا ہوں میری عادت پڑھتا جاتا ہوں بچے بھی اسی طرح تازہ تازہ پڑھنا شروع کرتے اس کو پریکٹس کرتے اب بچہ اسکول سے آیا ہے آپ کے ماں کی گود میں بیٹھ کے پوچھتا امی آنکھ کا نشہ کس کو کہتے کہاں سے رستے میں لکھا ہوا تھا دیوار پر ان دنوں فلم چلی تھی آنکھ کا نشہ اس کے پوسٹر لگے بچہ پڑھ کے پریشان بھائی یہ تو میری ڈسک میں آئی کوئی نہیں ہے چال کے پوچھتے ہیں اماں سے ہمیں یہ آنکھ کا نشہ کیا ہوتا ہے ہماری اولاد کو کس چیز میں پروان چلایا جا رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا گھر محفوظ ہو جائے گندگی کے میدان میں آپ بیٹھ کے اگر دو گز جگہ کو صاف بھی کر لیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کو بدبو نہیں آئے گی جب ہوا چلے گی گندگی آپ کے یہاں نہیں آئے گا آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا بازار نہیں جاتا بربادی ہو گئی اصل میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ ہم پر یہ دور آیا کیوں ان کے اللہ کے رسول کیا یہ دور بھی ہے ظاہر کا قائم یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ قسم کھائے گا وہ بھی عزت وہ جلال مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم میں تم پر وہ فتنہ لے کے آؤں گا یہ سیر الحلی مفیہ حیران جس میں سلیم الفطرت اور وہ آدمی جس کا دماغ کام کرتا ہے وہ پھٹ کر کھڑا ہو جائے گا میں جاؤں کتنے کوئی رستہ کوئی ایگزٹ نظر نہیں آئے گا آپ کو پتا جب دھوپ ہوتی ہے تو اس میں آدمی دیکھتا ہے سایہ کدھر ہے تو دور سے نکل کے سایہ میں چلا جاتا ہے لیکن جب بارش ہو رہی ہوتی میدان میں بندہ کھڑا ہے کدھر جائے گا پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پھر سکون کے کپڑے تو وہی وہ ہیں جو بھیگ گی ہی گئے ہیں تو اب تیز نہ دوڑوں کہ سلپ نہ ہو جا کر تسلی سے وہ رحمت اپنے, اپنے اوپر برساتا ہے